دیکھیے گھر میں اگر بچے سامنے آ جائیں تو یہ طے ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو نمازی کا اس میں کوئی قصور نہیں تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا چاہے جیسے کوئی عورت گزر جائے یا کوئی گزر جائے جانور بھی گزر جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اگر ایسے چھوٹے بچوں کو لانا ابھی ہم تین دن پہلے ایک ساتھ لے آئے وہ پوری پریڈ کر رہا تھا پوری پہلی سفنے اور ممبر پر بھی بیٹھ گیا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے اتنے چھوٹے بچے کو آپ مسجد میں نہیں لائیں کیا ہے یہ مسئلہ بتایا جائے لوگوں کو کہ بھائی دیکھیے آپ وزو کر کے مسجد میں آئیں گے بغیر وزو کے نماز نہیں ہوتے یہ بتانے کی ضرورت لوگوں آگاہ ہو جاؤ زور کی نماز میں چار رقت ہوتی ہے کیا یہ بتانے کی ضرورت پھر اس میں کئی اور مساج دیکھے میمن مسجد الدین گارڈن میں پیشاب کر دیا بڑے تعلین کو کیسے صفائی کی جائے تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں کہ جس سے یہاں مسجد مسائل پیدا ہو اور لوگوں کا خیال جو ہے وہ بٹے خصوصیت کے ساتھ بچہ بھاگ دوڑ کرے گا ایک خرابی ہوگی شاید امام بھی اپنی نماز بچوں کو اتنے ہوں. ان کو ایک طرف بٹھا دیں تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور گھر میں نماز پڑھنا بھی بہت ضروری بلکہ حدیث شریف میں کہ گھر میں مردہ اور زندہ گھر کی علامت یہ ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے کلاوت نہ ہو اس کو مردہ گھر قرار دیا اور کلاوت بھی ہونی چاہیے اور آپ نے دیکھا یہ تو میں نے مسجد کا تو الگ مسئلہ بتا گھر میں اگر آپ نماز پڑھیں چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ بھی اپنے کچھ نہ کچھ بچھا کر کے اپنے الٹے سیدھے سجے کرتے ہوتے تاکہ نماز کے عادی بن جائیں ٹھیک بخاری شریف میں کہ جب بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے تو تم کرو کہ وہ نماز پڑھیں تاکہ بالی ہونے تک وہ پورے پکے نمازی بن جائیں تو جن گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بچے بھی ہوتے اور اس طریقے سے ہمارے نظام کیا ہے چونکہ سارے نظام میں جب خرابی پیدا ہو گئی تو ہر جگہ خرابی پیدا ہو گئی سنتیں گھر سے پڑھ کے جو نظام آن. اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد کی سنتیں یہ بھی گھر جا کر کے پڑھیں تاکہ گھر میں اللہ تبرک کا ذکر رہے اور آپ کے بال بچے دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے اب جیسے بازاروں کے مسجد ہیں جیسے ہمارے میمن مسجد ہماری میمن مسجد اور اس میں تو ممکن نہیں کہ لوگ گھر سے سنتیں پڑھ کے آئیں یا فرض پڑھنے کے بعد گھر جا کر کے سنتیں پڑھیں یہ تو ہماری لیکن جو محلے کی مسجدیں ہیں ان میں چاہیے کہ وضو استنجا وغیرہ سب کر کے اور سنتیں بھی گھر پڑھ کر کے آئیں اور مسجد میں پڑھیں اور رقیہ سنت بھی گھر جا کر کے پڑھیں تاکہ گھر والوں کو بھی پتا لگے کہ نماز کیسے ہوتی بچوں کو پتا لگے کہ نماز کیسے ہوتی ٹھیک ہے استعفی کریں ساری سیکھیں دیکھ دیں ہاں، اگر اس کو فیل خفیف سے سامنے سے ہٹا دیا جائے تو بھی نماز میں فرق نہیں آئے پیچھے ایک سال اور پوچھنے سال